بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب استخارہ تصنیف امیر المجاہدین حضرت مولانا محمد مسعود اظہر حافظ اللہ تعالی تعارف اللہ تعالی قبول فرمائیں استخارہ کے موضوع پر یہ کتاب چاہ پیش خدمت ہے ہماری جماعت میں الحمدللہ مختلف مہمات چلتی رہتی ہیں ابھی حال ہی میں مسلمانوں کو استخارہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک دس روزہ مہم چلائی گئی اور اس مہم کا نام نورانی مہم رکھا گیا اس مبارک مہم کے دوران تقریباً دس مکتوبات اور دو مضامین استخارہ کے موضوع پر جاری ہوئے اور ایک مضمون بعد میں لکھا گیا احباب کا اصرار تھا کہ یہ مضامین اور مکتوبات یکجا شائع کر دیے جائیں چنانچہ دعائے استخارہ کے ترجمے کے اضافے کے ساتھ یہ مختصر مجموعہ تیار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے نافع بنائے اور قبول فرمائے